قیام کین قلوب المؤمنین صدر و بانی فل استاد ال حضرت مولانا قاری محمد گوہر نشا بانی مدرسہ شاہجہ السلام علیکم دعا ہے رب لال مجب نو ہر شرف اتنے تو محفوظ فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے ہی مرنے کی توفیق عطا فرما دوستو موزا محمد شاہ مدرسہ شکوریا گوشیا دا دا جلیام شہادا کربلا ہے نظرانہ عقیدت واسطے ہویا ہے شہادت امام دا سرکار بل آلمی خط مستقیم سے دی چلنے دی توفیق بخشے جس, جس محفل چاہاں بیٹھے ہوں موضوع تو پہلوں چند گل جناب گوش گزار کرا اصلاح عقیدے خاطر اس واسطے کہ سڈے جڑے ایس وقت سنی اخیچن والے نے یا دیشیا بن والے اور شام اور بزرگان دین بزرگان کرام فکای گرام بد مذہبوں کی مشاورت نختی منع کیا ہوا ہے ابدرا مختار مشہور ہنفیبت شرح ملتقل دے اندر نے فرمایا کہ محرم شریف دے دن ہے محرم شریف دے دن ہے خالی شہدا کربلا دا ذکر نہ جائے دا ذکر کر کے پھر ذکر کیتا جاوے تاکہ مشابہ صاحب گر مختار دا فتو میں بخا آلہ حضرت امام اہل سنت فاضلے بریلوی دے فتاوا روییا شریف چ لکھا کہ محرم شریف دے کے دن دو رنگ تین رنگ لکھے نے فرمایا خاص طور سے محرم شریف کے دن پائے جائیں ایک کالا تاکہ مشابت نہ ہو یعنی اندازہ لگاؤ وجہ یہ کہ جدوں رنگ اتلا رلن شروع ہو جائے گا تو پھر وچلا بھی رلنا شروع ہو جائے لیا اتلے تو بچائی رکھو تاکہ دل والا رنگ نہ رل جائے سگیو اس واسطے کیونکہ میں رسول دی وراثت دے حوالے جناب دے سامنے حاضر ہونا وا اس واسطے اس وراثت کا صحیح میں کوشش کرنا ہونا کہ حق ادا تاکہ میں اس دے ہو کے مجرم نہ بن جان اس واسطے میں تن دسنا کہ وہ غم والی مشابہت آئی تو ہوں دل بھی کافی رلنے باجت شروع ہو گئے غم باجت حسین محفل نہیں ذکر حسین دی محفل غم ان بارے کیونکہ وہ مریا بھی سمجھتے ہیں اجڑیا بھی سمجھتے ہیں ذکر ساڈے بارے کا کیونکہ اب سرکار شہیدہ سمجھنے میری گل نہیں سمجھے توجہ بولو سبھا اجڑے لوک محفل نہیں لگتی ہوں وسیا دیا ویخو گا کتوں کتوں دنیا آئی بیٹھی ہے میں آیا قاری صاحب کبلا اہتمام فرمایا ہے ایمان نال درسوید فرمایا ہے یا امام حسین تو پھر جنہ کوئی کسی پاس نہیں اہتمام کرتا اصل کنجر وہی اجڑیا ہر پاسے جنہاں دے ذکر دیاں دیا جنہاں جاسے سدکے جا لوگ نظرانے جانا دے مال دے ہاں <سؤال> جی تو فرائف پیش کرم کا دن چڑھتا جائے ہر پاسے یاد حسین کون آخریا ہوا کو چوڑ کا پتر ہی آخے گا سیاح تھی آخے گا کہ جی حسین وسیا تو وسیا ہی کسم خدا بھی کر کے جناک حسین نگاہے کرم فرما چھوڑیے نا وہ بھی انج وسیا کیوں کے ورگا پھر کوئی مہرلی کے ڈیری جو ویخنا ہے چشتیاں کبلا آلم نکنا وسایا میں آیا کہ اہل سنت کوئی بزرگ شہید ہون ارس ہوں کیوں بھائی ارس ہوں نے کہ نہیں بزرگان نے دین ارس کی محفل ہوں یا غم کی اور کا مانا کی ہے جی یہ جی. سارے مقرر بیان کر ہیں جی ارس کا مانا ہے شادی. شاد، شاد اچھا, سارے سارے شادی دا دن منانا علم علمدین شہید ہوا شہید انہس ہوں یا کم ہوں اچھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وانگو میرے خیال دے۔ کوئی دردناک طریقے شہید نہیں گیا بامے امام حسین جنہ حضرت امیر حمزہ سرکار دی شہادت دردناک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 ہاں اس واشی نزرت واشی دو صاحب بھی بعد بن گئے انہوں نے آپ نے فرمایا دو سی کہ سامیں تو مسلمان ہو گیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر مینو چاچے مل دا دن دا یاد آ لیکن افسوس کسی پاس حضرت امیر حمزہ دا دن گام کا منایا جا رہا ہو شہادت سم سد حمزہ ضرور منایا جا دیکرے سید نہ امیر ہمزہ ضرور منایا جا شہدا تذکرہ جد آ ضرور کیا جان لیکن یار گم تو کسی پاس نہیں میم نہیں لگتی جو سوا صحابہ گئے سوا نبی گئے اللہ کے ولی گئے بڑے بڑے شہید گئے ہر زمانے کے ولی جانے اندر ارس منا شادیاں منا ان نظرانہ عقیدت پیش کرتے جے ذکر خیر کرتے جے کوئی غم والی گل تھی آؤں مجھ نہیں لگتی ایک امام حسین میرے سوال کا جواب لاؤ سمجھ آئی توجہ لال بولو سبحان یار کسے سوال کا ڈائی رکھنا اور گل کسے سوال کا جواب پٹ لیا اصل دی ہاں میں سوال کر جانا کچھ جوب دے وجہ کی ایک نو اگے رکھے جے کام واسطے باقی سب جو ارس منا جے ایک اس کا کام کیوں تعلوم ہو جائے اوانات جی سڈے باہر بارلے آئیے ان ریسا دیا نقل ان کی مشابہت کر کر کے لیا کھڑا ہے وہ امام حسن مناسب علی مناسب حضرت ابزا دین منا نہیں منا اتنے نہیں معلوم ہوا یہ مشابات حرام ہے امام غزالی اور اللہ دلیا اماما پاک لکھا کہ وہ اس طرح کسے ورڑے بیان کرنا حرام ہے تاکہ تازہ کرنا تو مشابت نہ ہو ذکر امام حسین حقائق شان بیان کرنے اہل بید دی تازی بیان تبجو نل بولو سبحان اللہ اے میری ایک گل زین بسا لو اگوں تو جڑا بئیمان کوشش کرے حسین ہے لوگ سنت آنے کے بکواس کرنا جا کالے کورتے پا دو اللہ ایلہ دے فضل و کرم لال نہ کوئی کالا ادرو ہے اصا تو سکر حسین کرنا ہے اللہ سونے کے فدلو کرم نال کرنا جاب بولو سبح گل میری سمجھ دوسری میں آم کردہ ہن کہ میں اہل بید محفل تو ہی ہوں بیکوں کے واقت کچھ اپنی طرفوں کچھ سن سڑ کے پڑ پڑھ کے بیان کرنا کہ بی بی دی چادر اڈ گئی بال کھلے سن بی بی گرفتار ہوئی پھر پھرتی ہے کدی جدید کول کلوتی ہے کدی کدے کلوتی یہ جنیا لانس جہیا دشمن تے کر سکتا بیان سجن نہیں کرتا मैं एक यार पर पंचायती बंद बैठे जे मोटी जी गल करना अगर होगा चादर कोई जजन हो ना मिट्टी पावन की कजन की कोशिश करेगा जुश्मन होगा हर थां उछालेगा معاشرے بھی یہ اصول پیسے نہیں کہ سجن ہمیشہ بےستتی لکا کجدے نگیا نہیں کرتے جی بل فرد تنگی ہو اس کوئی انج کام ہوا بھی کرنے والے کافر بئیمانہ کیا بھی رنتی میں ضرور تکاگا کہ جڑا سجن ہوبارہ نہیں کرے گا لکاؤ دی کوشش کرے گا دشمن ہر سال نمے رنگ کرے گا دشمن کوشش کرے گا سال سجن کوشش کرے گا چھپاوا جڑے ہر سال اس واقعے نو رنگ دے نوز باللہ بیبیاں پاکاں دے او جی ننگے سر تے رلدی پھردی اقوفے دے بازار اچ تے رول گئی زینب تے رول گئی سکینہ تے رل گئی فلان اس رنگے دے جڑا کنجر بیان کردا پھردا او اہل بیت دا دشمنے تاں اٹھالدا پھردا ہے جڑا امام غزالی احمد رضا بریلویاں کو سجن ہونے ہے انہیں چھپانا ہے انہیں عظمت تے بیان کرنی ہے مگر انج دی کوئی گل بیزتی والی بیان گا ای گل یار سان سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں آ گئی توجہ تیسری گل میں انج د اشار جمام پاک کی کردار کچھ ہی ہوگی وہ بھی سننی دی محفل چ نہ کوئی بکواس مشہور شیر لگے پھر جن کو دھوکے سے جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اللہ اکبر یار ایزتی اہل اور بالخصوص سیدنا امام مقام کی سننی تو بھی مرتب ہو گیا نہیں پتا کہ دھوکھے چاول والا بے وقوف اقل مند کدی کسی کے دھوکھے اچھا دیکھو بے وقوفی درنگی چال ویخو उधरों आखी जाएखे गए उधरों आते हैं दीन बचाव <laughs> क्यों बजा सची बोलिया सुनोगे उधरों आखी जाए बेड़ा दीन का डुबा सी पेरा इमाम आख्या बहत्तर देवगा पर बेड़ा धार देवगा मौज कुटी जी फिर धोखे किए क्योंकि बुला جے آنے پیا بیڑا تارن گیا ہے تو پھر جان بوجھ کے بلگت بلغت حیران کتاب بلگا تول ہے آ گئی ہے دوبندیت یہ بکواس دو بندیت شامل ہو گئے اور سارے کھچڑی پکی کھڑی ہے من تو سننی ساواں نظر آلگا بلغت ہے کتاب دیوبندی دی کیڑا دیوبندی حسین علی وچروی رشید گڈوئی کا شگرد میاں والی دل میاں والی وا بچر میں اتے تقریر سے بھی گیا اس بئیمان دی بلغت تو حیران لکھا ہے نوز بلا احمدالک ایک شعر کی کور کو مرو کور کو مرو در کر بلا نہ یفتی چوں حسین اندر بلا کو کورانا مرو در کر تا نہ یتی حسین اندر بلا انگو کربلا کر بلا جا تاکہ حسین آگو مصیبت نہ پھنس جا ہوں ایک پاسے اندھی بکواس لے یعنی وہ کیا آخر کہ امام حسین ہو کے گیا وہ دھوکا کھا سا پتا نہیں جنا پہلے پاس ڈگ پیا مسیبت پچھتا رہا میں کر بیٹھا یہ اندھی بکواس ادھروج کی پیاد جن کو دھوکھے سے کھو بلایا گیا गल तो जो बंदी रल गई है तो सुनी क्यों तवज्जो नहीं फुर ने आ, सुनी जरावीर यारवी की खीर तुलन दे सौखी शिया पूरी देख खा जाए कला तवजो नहीं देखी क्यों देग तुन कोई कमाल नहीं اللہ والا سچا ہاں میم مجرم جرم لاؤ کسور لاؤ میں لکھا کرا گا کسور گا اور یہ کسور کردہ اللہ تعالی مین باہر چھوڑے جو میں اہل سننا تھا عقیدہ محفوظ اپنے سینے بھی رکھنا واڈے تک بھی پہنچاواں گا جا کھا لے سچنیا اللہ دلیا والا والا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں بے ادب کسرتاخ تب کے کو سنا دے اے حسن بے ادب کسرتا یہ ہے سنی داستان اہل بیت انداز ہے جیڑا سنی سمجھ آئی نے ذرا تبجو نال بولو اللہ اگے اگلے مصرے چ پیا کھیرد جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اللہ اکبر و کبیرہ برو کبھی جڑا کوڑا بندہ ہوں نا وہ یہ سوچتا جو میں جڑا جاڑ پیا مارنا اندر میری بےزتی ہونی کی کی جانا ہوں پوچھو جی بیٹھے بٹھائے ستا گئے بیٹھے بٹھائے توجہ امام حسین مدینے شریف چلے نے بھی بہت نہیں کرنی پہنچ گئے نے مکے چ مکے چلے کربلا کربلا ہاں جی آ کے تسلیم نہیں کرنا بت نہیں کرنی کوشش کرنی ہٹا دما سفر ہزار میلوں کا ہے یہ ہال بیٹھے بٹھا تھے نزدیک بیٹھک ایوی ہوں فرمائی میں دسو تو سی وہ بیٹھنا جے بیٹھے ہوں ستا جدینے کے جڑا آپ سرکار دا گھر مبارک سے ادو نکل رہی نہیں جی سجنا اتو یار میرے بولو سبحان اللہ بیٹھے بٹھا ستایا گیا بیٹھے ایڈے لمے ٹور کے پھر بیٹھے بیٹھنے سدکے جا ش لکھ سنگیا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ ازیمت دمل کر دیا ازیمت دے رخصت سے نہیں ازیمت دے عمل کر دیا میرا پاک حسین یزید حکومت ختم کوشش لگے رہے کہ حاکم ہو پوری شریعت کنڈے شریعت کنڈے دی تول ہووے اس سرکار پوری کوشش کی آخر بیٹھے بٹھائے ستایا گیا بیٹھے کسی نہیں ستایا جان یہ اب بیٹھے انہوں کو ستا ستا جاگوں کسی والے کسے مجرم نتا جقد بولد اسے اگلے نے امام حسین نی ستایا گیا آپ شریعت متاہرا کی خاطر قدم اٹھایا ہرکت رہے نے پھر آپ جو کچھ کیا گیا ہو عالی بیٹھن بٹھان دا, دا چکر نہیں نہ جنہیں امام سرکار کردار خوشی مقام سرکار لائیے وے امام حسین کوئی اتے بہن والا چکر کسی پاس یہ آواز پہ اٹھتی نوجے ورڑے میں بھی پاوا نہ مینو اللہ تعالی گلا دیا ہاں میں بھی روپیہ تی ہزار پنج پنجہ ہزار منگنا لے سکوں گا لاوا گاڑا پاوا گا تو گا گاج میں پر بکواس مار کے رواؤن حرام سمجھ جیٹا ہومان دس کہ شالا وشر یہ کون پہ آخری ہے نو بلاح من لالک کے وہ تو لے نام ہے اپنے لانگے چ جی مراسی کی تھی کا نام لینا ہو تو یہ لین دینا کہ سدا تیبا تاہرا نوز بلاک سیدہ پاک زینب سرکار دارے آخیا جہ ہے شالا وہ آپ آخری نہ شالا نہ بہنا جس کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا یہ ہوں وہ باہر پاس کی باہر کی کندھ ٹپ کے سڈے آل شہ آئیے ہاں جی اگوں علم کو نہیں تھی نہ ایمان تھی نہ روشنی تھی بھی اگوں قومن والی بھی بٹن رکھیے سواد آمان دس بھائی سیے داک بیبیاں سبق دے گئی بھائی ہائے ہائے حسین جو ہوا ساڈا براہ بچھڑ گیا شالا کسی دراہ نہ بچڑ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 توجو لال سبحان اللہ پر کبلا نہ عشق کی چس کسے وی سونڈ بھونڈ پیا بھونڈ بوںڈ تر پیا پروانے دگر آخن لگا جائیے ساری بھی لواچا اگے ہوں جڑا سی نا وہ پروانا اتنے جانا کمیا سڑ گیا جہا بوںڈ سی نا ہوں شما آس پاس چار پاس چکر اس لایا لا کے منہ لاوے پچھا منہ لاوے پچھا ہاں جی کہ یار پروانے نو آخ جائیں لائیے نا سڈا بھی لاون جیت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 आप जो ना मुरादाई खड़े ने ते बदमाश सारी दिहाड़ी जनाब जी फिल्मा देना दे दे रहना गवारा नहीं चलना पदों आप नाशनी लगी भूट आपे आखे ला جلے آو آو اے دے میرا نہ سو قسم خدا نہیں جڑے اندیاں بکا مارتے دے فرتے دے میرے لڑ آن کے بہ کر سب کرنا سننی ہے میری دبان یہ تو کوئی گل کہ میں ختم درود کو مانتا ہوں میں سنی ہوں نہیں چش دن پا کس خاندان ویس کے جاوا تا سخ سلطان باہو بولیا فرماندہ اس سی گلو جمن کالی چھوڑی عشق ای جامن جدوشما جالا وے لوک مٹی دیو متنا بارے سنگیا سلطان دسیا وے لوگ دیندے نے نہ جا काम कर उजड़ जाएगा फलान हो जाई कख नहीं रवेगा पर लोग आजाणे जेडे इन दत्तार देने दे जेड़े आखने शाला छोर मत दें सुल्तान दसदावे अजाने बेबकूफ ने आए समझ ही कोई नहीं इश्की चाच सखी नहीं कसम खुदा ही करके आना भात हुसैन का लू میرے نانے کی جاؤ بول جیسا ادھر خوبصورت یارسی پاکر کاشن کا حبیب نجار جنہوں کا نام تفصیلات لکھا ہے شریق مولا دا دیوان آندرا نکلیاں پہ آندر نکلیاں پہنو آندرا نکل گئی نے لتڑیا پیاو لتے پیروں کے تھلے پر اس حال ہی پیا قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين कौम पिछली अल्लाह मैनु बता कौमी काश है मेरी कौम पिछलियां पता लग जा मेरू लग मेरे बख्श भी छ्या वे अंजत वाले बड़ा छड़े सू پیا کچھ نو خبر ہو جی کہ رب مینو بخش ہی وے نالے عزت والے مل چو بڑا چڈیا <tradicional Combatrec Birthday> پچھا حسین پیٹر سی پیا ہاؤ میں بیٹھا وا یہ خاندان روڈا پیارا سی پیابی نزار ہوے حسین کی خان نہیں بن سکتے توجو نال بول سبال سڈا کلنڈر لاہوری کمال فرمانا جفا جو میں ہوتی ہے وہ جفا عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں سکم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں راجی بول سب کے جناب جی ہاں بخراسی پیو سکتے اللہ دلی انہ نہیں گل کر سکتے رب وب سونے دلیا میں پیچھے چلانے منہ والے ان پک نہیں مار سکتے سڈا خالا گلام شہید کوٹ میٹھا والا فرما جی بول سوان خاجا گلام فری بخر میرا سیدھی گل نہیں ڈیرے میرا سیدھی گل نہیں ہی خاجا گلام کیا گل کرنا وا سد کے جا خاجا فری فرمانے لکھ لکھ سون لکھ لکھ لک سون سو سو شکر جو آیم پھڑے بے شک زربی حبیب نبیبی حجی لل بول بول اللہ سرکار خاجا فرید فرما ہے زبیب اربی کا لفل میوے آشمش نو آخر میوے نیچیے دراخ جی نو آخر اربیتوں زبیب آخر خاجا فرید فرما ہے بس سانو یار دی چوٹ سرب حبیب زبیب یار دی چوٹ سانوے وگو میٹھی لگنی वज नहीं फरमाई आया सुबह व जिन्हा का पाक नाना है ना ना फरमावे जिना नाना ना ना ना ना पाक ना फरमावे میری تمنا کاش اللہ رستے اللہ کے رستے اندر میں قتل پھر قتل جا سڑک سکے جاو فرما کاش میں مولا دی خاطر بار بار قتل ہو اس دی آل اولاد کے میں آ سکتی ہے چاہے وہ ایک کام کسی نال ہوا ساڈے ہو معلوم ہو ہو سکتا محمد اربی کی شریعت کا بیان نہیں ہو سکتا بول بول بول سبحال رجینا بول اللہ افسوس اس گھر کو لگ لگی گھر کے سچ میں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہدنوں سے غرض نہیں تیری راہ کا سوال رہ میں تو راہ بری کیسی رہ میں تو راہبری کیسی راہ را را برو, را برو تم میں رہدنی کیوں ہے سونا جنگل اندھیری سائی <كش> بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری سائی بدلی जदों आपने, जदो आपने दीन नु, दीन नु ना छ <laughs> जदों आपने کباڑا ہو جائے میں چڑا میرا بھی پکا نہ رہے جس قوم کے خطیب کاسم جنڈی سے جافر قرشی وغیرہ ہونے کتنے بچے کدی شاہ ہزار بھی آدمی سن ہاں جی اللہ حضرت حق حقیقت قتل ہو جاوے شریعت قریشی جیو جافر اس علاقے کا پتا نہیں پورے ملک کا پہستان کا پتا نہیں کتی بنیا پیٹا نا تو اس دا موضوع اگلے دن میں سنیا آ جی میری میرا آمد آمد موضوع کچھ ماریاں آم باوا نیڑ بن گیا اچھا اگے شریعت جب کاری صاحب گور والی صاحب وقے شریعت کی گل کرے جا بال ساحب سے اب پہلو ہی جانے پر پرانی جنگ لگی ہوشکری میں کیا وہ یار باقی ٹھیک ہے تھوڑی مسیحما کنجرو اصل تو آیا جو آشکا مسیحت وہی ہے جی محبوب ہے خدا بڑا شک مفتی وکری سدکے آشک جنہ دی اللہ محبوبی میں آخیا میں جافر پوچھو میرے ایک سوال دا جواب عشک شریعت کرائی بیٹھے جنگ ایک منے شریعت ایک منے عشق ہو گیا پوچھو مجھے کبھی جی یہ دس امام حسین جے سر میں آپ سرکار شریعت سنشک تو خالی تو ہوں جی امام حسین لال عشق تو خالی ہےشک تر پیو مڑ دنیا تے عاشق آئی کوئی جی آخر امام حسین سن شریت تے امام ظاہر شریعت خالی ہے پھر لڑائی کر دیتے لال جیو دھد دھ مکھن ہوں ہے شریعت عشق ربڑ عشک شریعت جدا نہیں شریعت جدا دی نسل بےمان ہو سکتا محمد اربی نہیں ہوا یہ سجنا میریاں ابتدائی گلان سن جے عقیدے کی سلاح دی ہون موضوع زوے پاسے پاؤں پاس موضوع کی حسینیت یزیدیت اور یہودیت کا مختصر مفت سر سارو حسینیت کیسا اے اے گا یزیدیت کی کیے دساگا یہودیت کیے یہ دساگا تین چیزاں کٹھے بیان تاکہ پتہ لگ جاوے حقیقت کھل جاوے حسینیت کھے کولے یزیدیت کن کول یہودیت کن کول جن شیشہ نظر آئے گا میں حسینیت آسیاں شکر ادا کرے گا کہ چلو رب سونا راہ جی اگلے کرے ہوئے چلو نہلوتا توبہ نصیب ہو جاوے گی خبردار تو ہو جاوے گا غلط راہ لگا پھر نہ تینے چیزاں نو کٹے اس واسطے رکھنا وا پیا کہ حسینیت نہ دو مد مقابلے مقابلے, مقابلے جنہیں چی دو بیان حسینیت سمجھ نہیں آتی ہمیشہ بزرگ لوگ فرما نے مقابل نال چیز کھل کل شان خبر دکھ کا پتا سکھ دا پتا دکھ نال حق دا پتا باطل کفر دا پتا ایمان یہ طریقہ بلا لم جلا مجدول کریم لو وی لے مجید در جے ابراہیم کا لکر اتنے نمرود دل کرائے جب جا کلیم کا لکر اتے فراؤں لایا کھڑائی رب واہ الا شریق مولا بئیمانا ایمان والوں نو کٹے رکھ کے بیان کر دے تاکہ راہ ایمان والوں کا کھلتا جائے بئیمانا بھی کھلتا جائے مولا قرآن اتارے اسے واسطے بھی سجنا سارا رلا کے رکھنا منافع ایمان اس چیز کا نا ہے تلید ہو کھلتے جان تا مولا فرمانا وا کر سبین سبیل مجرمی اللہ فرمانس آیا تو اس طرح تفصیل وضاحت اور مجرم کا راہ سنن جائے حسینیت حسینیت کی درویف حسینیت دے آئی کہ حق لے شریعت خود چلنا اگر حاکم میں شریعت راہ تو ہٹ جائے حق میں شریعت راہ تو ہٹ جائے تو بادشاہ تسلیم کرنا رخصت کا خطرہ جانو ماریا جاگا اتو اتو من جائے تو دلوں تسلیم پھر بھی نہ کرے دل چہرت نفرت رہے یہ رخصت مجبوری دہت ان کرنا رخصت لیکن عظیم دے عزیمت رخصت اتلا درج آؤں گی پکے اچیا شانہ والے بند کری کلی کا کچھ نہ روے میرا جو منتا نہیں میں بول اللہ سدک جاوا میرے امام آئی مقام سرکار آپ دا مت والا مقام سی سلیم جفرت امام حسین ظاہر نفرت رکھیے آپ سرکار, سرکار پوری کوشش پائے گئے قسم خدا دی کر کے آنا سدکے جاوا میرے امام عالی مقام سرکار نے ادیم عمل کیا تا کر کے جدو مکے مکو فیل جا رہے ہیں آپ कार रस्ते अ बंद आ मत दियां ने ना जावो ना जावो मेरे मामेली मकाम सरकार ने फरमाया मैं रात अपने नाने पार्क ने आवे जो मेन हुक्म फरमाए मैं बगैर दस बगैर खोलन तो पूरा कर गुलरना سدک جاوا صحیح روایت کتاب اندر اندر اندر اندر اندر اندر اندر جی میں اندر میرے علی نہ مد عمل کردیا حسینیت ہوئی جناب والا آپ حق دے قائم رینا جو بادشاہ ہٹن لگے تو جی دل تسلیم نہ کرنا ہر مو منٹ نکرے توجہ خرما جا پچا سکتا ہے لیکن بھی فتر خطرے کو محفوظ جناب جی بہت زہری طور پر من لینا ہے زہریتا لیکن دلچ کرے رخصت آدمی متے سی مام حسینیت دے جی دلوں نفرت سی او زہر نفرت ہوئے اظہار ہو جی دل سی او ظاہر غیرت ہوئے میرے مامے علی مقام کی اسینیت ہوئی ہوئی کام حق ہٹیا امام حسین پا کسینک تسلیم کی گارا نہیں مننا گارا کی نہیں جو قربانیاں قبول کر لیے میرے پاک امام نے سنگیا یہ حسینیا تھی یہ حسینیات جس نے پاک حسین عمل فرمائے سد کے فرق دسا ہے حسین ایک ہے حسین سمجھا چھوڑا بول بول بولو سوست ہو کے نہ دون حسین جمن تو حسین علی بیٹے پاک نبی نوازتے حسینی بالغ نہیں آئی حسینی حسین, حسین پاک تک حسین اگے حسینیت رنگ آئے کیوں حسینیت فرد خدا جا پاک حسین دھیا وہ ازیمت والا فرد جڑا سکدے سن واستے ازی مسی عمل حسین شریعت بدلے نہ تسلیم کرنا جو قربانی دینی پہ فرض خدا کا شریعت کا امام حسین کے کندھیا بلکہ مینو آخر دے توجہ نہیں فرمائی ایک کہ آ جانا، ایک کہ خود لویا ہاتھ یہ حسین بالغ جدو ہوئے بالغ ہو امام حسین سرکار یہ نہیں سن ویخ ہاں یہ نہیں سن و گزرا میں کر تے اسنو شریعت اس شریت کی, کی نکر بال جاج کرتے ہوں بال ناج کرتے ہوں مولا نہیں پوچھتا ہوں ہاں سدکے جا میرے پاپ حسین بال ہون تو پہلا ناز کردے سن کرتے کر بھی کادے نال سن شریعت لاز. ناز کرنے uh, میرے پاک نبی دی شریعت حسین سڑنا کر کے پاک حسین نماز مبارک نماز پڑھ دیا پاک نبی چڑھ جاندے ج اے حسین, اے حسین نے ہال حسینیت نہیں آئی جو نماز نہیں نماز, نماز, نماز خدا دیے ادھر رسول اللہ, اللہ نے, نے اللہ دے حبیب رب دے, نار دے نیاز دیاں دیاز دیا گل رات دیا گلرے دے ویخ کلے آتے شری آخری رب نہیں دا حسین کی پیا کر لمبی ہوئی جائے حسین کے ماسا فرق ذرا بول چل سبحان اللہ ہوں حسین نے ناج کرتے شریت نیا برداشت پہ کر دیئے شریعت حسین اے حسین بندے حسینیت موڈیا آئیے پھر حسین کے نال مک گئے حسین سراپا نیال بن گئے شریعت لال کر دیئے حسین نیا وے جنادے قدم مبارک پاک نبی موہرے نبوت موہرے نبوت نماز دگتے سن موہرے نبوت میرا جملہ نبو نبو سن دے در موہرے نبوت جیر لگتے سن حسین جدو حسینیت دائیے ہے شریت حسین شریت آخری حسین ہوں تیرا سر گوڑیا پیرا تھلے آنے قدم نبی پاک موہرے نبوت ات لگتے سن اج وقت آیا شریعت کی خاطر پاک حسین دا سر مبارک گھوڑیا پیرے رل یہ حسینیت جنہیں گوڑیا پارک حسین کا رو لے اے حسینیت وہ حسین سن دے پیر نبی دی موہے نبوت لگتے سمجھ ہو جن دس کہ حسین حسین کی فرق کھڑائی ہاں حسینیت سوکھی نہیں توجہ نہیں فرمائی حسین نام ہوں بھی رکھ سکتا اور آلے والی آدھے حسین بھی رکھ سکتے کئی سد ہو جا دا نام حسین ہونا فرمائی کئی نام حسین ہونا لیکن حسینیت تو خالی نہیں حسینیت حسین موہرے لگی حسینیت سر رہی رلدا فر گھوڑیا پیرا پھر اور دے آخر جی گل کرن لگا کہ میرے پاس حسین جڑا سرور حسین اور سرور نانے پایا بول بول بول اللہ جہرا سرور میرے باغ ہسین حسین سر مبارک گھوڑیا پیروں کے تھلے رلا کے آئے پاگ کے کنڈیا سواروں کے سرور نہیں آیا ہونا پرسن کیونکہ آشک جشق نا سرور سکھا س نہیں آ ایک مثال دسالا بولو شہید بارے نہیں جو قربان ہو کے جانا تھے رب واہدہ الاشری چاہیے شہید جنت جو ہونا نا جنت رب سونا پوچھ یا اللہ سارا کچھ تو دور کی چاہیے چاہی جی کر سکنا تو پھر میدان لوا کر سکنے والے منہ چیز ایک بار آلو کربلا لگی ہو ادھر یزید کھڑے ہودر حسین کھڑا ہوئے वारों वारी तीर वजन पे जी लजत मैं आई तवजो न बोल सुबह ला ہدی رواناپس یہ بیٹا سی باپ دی گل سناوا مولا گلا مارفت دیا نے مارفت والا تو نہیں مینو مارفت پیسے دیے हां सचे नहीं मैं अगर मैं पूछा जाता ना अली दर्शा तेन मस्जिद चाहिए جنت چاہیے ساری نے ایک حوالہ دے جانے شرح قصیدہ بد امالی امام ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری میرے ہے عقدے کی کتاب ہے کسی کا بد ال امالی اسرا لکھاری لکھا فرما علی مسجد شونی یا جنت مسجد ہی وہ نہ سمجھی جی آپ بنا اپنے کلینا والی نے پتا نہیں کی کوشش जूर क्यों छड़ियार सन खजूर खजूर दुनिया حلوری آئی اور سجیل سن سجور دنیا یا کے سالوں کا آ وہ چھڑیاں آئی وہ شیل سن کھجور دکھ دنیا کے جلوے ہلور دے جلوے ہلور دے دی چستی آئی وہ ششیل سن کھجور دفیا <سؤال> کے <سؤال> aan mein aate جڑے جوڑے ہوئے آگوا کو سوال لا ہوں چیا گل سن بیٹے دی گل سننے تو بعد باپ جی دس फरमाया मन पुशना दे अली जन्नत, जन्नत लेनी है ये मैं आखला आरफीन लोग फिर इशिया आराई की मार्फत मोती लिखे नेरमाया जन्नत ठीक है مگر نفس اپنے خواہش کے حصے بھی ہے خوراں کسور لوی کھانے عاشق جو فنا پہنچے کہ نہ میں ہاں نہ اپنے حصے آئی شاید تلب کرنی ہے سویا مین چس اتے ہی آنی ہے جی ہوا حصہ ہوگا میرا نہ ہوگا سبحلہ جنت علی نفس کا بھی حصہ ہے مولا پر مسجد نفس مرے گئے لذیرا ایتھے صرف تیری ہے میں سجدے سر رکھا گا تر جلیں گا بس یہ کافی جنت دی بجائے مسجد منگے اے حسین کیوں مولا خاطر کربلا کے میدان رولن نہ منگے دراک سبحان اللہ کر کے سنگیا جس دن رانک ملتی ہے مرد نکاح ہو شادی کا دن آخ میرے پا کس کربلا کے میدان لمائیے مولا مل سب سن ایک ہو سنا بولان اللہ دو صحابی بیٹھے نے جنگ ہونی سی یہ پہلو تیاری کر رہے ہیں ایک پیا آخر ایک پیا آخر سبحان اللہ ایک آخر کہ یار میرا جی کردا لڑ کے پانچ سات جنہیں کافر مار سکنا مارا مار کے پھر شہید ہو کے اللہ دی بارگاہ پہنچ جاؤ ہر دوسرا کی آخر وہ عاشق وہ پھر پہلے بچتا हा, हा, हा, हा, हा, सदके जावा जो जो की की की प्यार चकी दूसरा मैं मारने बाद फिर काफिर मेरे सीनेवे मेरा नक कट लाए मेरा बोल कट्टे मेरे कन्न कट लाए हां मेरा मुंह बिगाड़ छोड़े میںال دن رب کے اگے پیش ہوا نا تو میں ہوا میں جنہوں کی چکھ لگی ہے میں پوچھنا ایک پاس یہ صحابی خراب یہ صاحب मैं इंज होव इंज होव इंज होव फिर महबूब आशक आया खरा की करके आया तवजनी फरमाई आशकान की सफ च एक हुसैन भी खलोते होवे आखते होवन جی میں میرے ہوئی نہ ہی ہوتی چنگا سلا آخیا ہونا میرا کھ نہ بگڑے مہنگنا ہوگا تو پھر حسین آشکا بھی سات کھلو جو رسین سونے باپ منگا سی تیری جنت دی تھان تو مسجد منگتا سی حسین بھی تیری جنت دی تھان تو کربلا منگا سہلی خاجا غلام فرید کوٹ مٹن والا فرما का आप फरमा सु सलीखड़ सियाली बिरूड़े बिरू आते पंधड़े आते सफर पेंडे सुननी सहेली सुखड़ सिया चूढ़ी नहीं, नहीं। मतलब यार अपने यारख उस यारना ज सुखड़ क्या है नदी शरीयत नाल पे, इश्क धोता हो نفس الاش کے کند خرابے تو پاک ہو گیا ان کی سمجھو پیاڑی سہیلی میں روٹان سمجھو پیٹان سات برہند بندڑے سخت राज दे जवाद रोमन इतने यार दर्द इश्क दर्द उठे उस सोने का हिजर फिराक तीस वजे तो फिर तीस निकले है करे वह सोना यह वक्त रख جبریل کلندر اقبال جبریل امی کرتا بیٹھا سی نا بس کسی کس لیے دا مقام آ جا اس لیے کی بول جاتے کوئی فرمے نہ کر تقلید اے جبری میرے دو مستی کی نہ کر تقلید اے جبری سوال تو کر بیٹھا مولا کیوں بنا پر وہ جا رب فرمایا تھا نا مالا مالا تالا جو میں جاننا نہیں جان فرشتے کی مطلب میں کربلا مجھ دا کوئی نہیں پہ اے फरिश्ते हो लख कठे हो जिस दर्दानी देखी सुबह मैं कसम खुदा करके आना मौला मौला तला पसंद यह नहीं जो बंदा फरिश्ता बनना जो बंदे फरिश्ता बनना मकसूद तो इन पहलो ही फरिश्ता बना दिया فرشتہ نہ بنے فرشتے فرشت آلہ تسبیح خالی پھر اے خالی سب وردی وردے سے دی قربانی دے دی وردے تاں کر کے میرے مستفا فرمایا جس دل, جس دل جہاد شہادت دی آرزو نہیں اٹھی وہ منافع کا دل ہاں دل نہ کے پڑکے دل مفل پر ادب نہ سکھیا سکھیا پڑے گا پر ادب ن سکھا علم پڑ کے हजार दाने जो फेरे बैठा हम किसी को कुछ नहीं कहते जहां कोई लगा है लगा रहे वो आता उतरी इनका बईबान बनेगा ना तो किसी न कुछ नहीं आखेगा تین جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے حسینی نہیں جی حسینی ہوں تو حسین سارا کچھ آخر تینو مورا بول سبحان اللہ रब नस्बिया नरे चौखिया फेर उठे बैठे जेडी उस धरती उ धरती जारी है मकसद नहीं खाली तस्बी फेर फेर मकसद सी अपने आपद नगराना तो पेश कर کوئی ہوئے لب جب جا کر آپ جس طرح مرگ دوست جنہوں نے جنگا لڑیا جس طرح مرگ پریشان ہوگا آپ رویا اس واسطے جو بھی خاطر لڑتا رہا وا تمنا چاہیے رو اس میدان نہیں آئی آپ کیوں نہ تمنا اللہ کیوں نہ پوری فرمائی رب سونے نے واسطے فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت خالدی اللہ اللہ, دی تلوار, اللہ دی تلوار جو آگ دی, دی تلوار کر کے ہر میدان مو تخیف بسترے سے آئیے پر رو پے جڑی اصل حسینیت تھی دے پیرا تھلے او حسین سی جہا تے سوارے یہ حسینیت دے تھلے ظاہری طور پہ گوارے شانزیز اخبار نے حسین کا ہر تھان عزت دا دربار ہے سبحان اللہ سمجھ اے حسین, حسین دا فرق تھوڑا سمجھایا ہوں اگلی بیماری نو لیں اگے بیماری سے پیچھے سارا وہ وہ شفا رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا سلس رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا سلس آسان تو کلی می ہے اللہ بےکبال آتا گل چھوٹے نال گل آد کافر چھوٹا چکی رکھے نہیں چکنا باطل کے فالو کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست تا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ ہے تو مغرب میں بھی ہے حق سے اگر غرض ہے تو دے ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر توجہ نہیں فرمائی نے دین سے مرنے کے جدو خلاف بولے آخے میں تینوں اس حال ہاکم نہیں مننا پھر انہوں مار چھوڑے لاہ چھوڑے اگوں نہ ویے بہتے قرآن والا کون کون نہیں جی ہوں اسدیت چند کم چند جڑے خاص موٹے آم موٹے مشہور کتابوں سامنے وال بایا محدود کثیر جی جلد نمبر پن دار الفکر بیروپ کی چھپی سفر نمبر سات سو انوننجہ و قد روہ ہہ جذید کانہ خزش تہرا بالماض و ش بال خمر والگیہ وال سے وچے حاضل گمانے وال خیانے والقللاے مشہور سیتنا کہڑیا برائیاں مشہور سی بارل کا دل خوش کرنا دا ایک تو نا حلال جانور کا شکار حلال روزی دی خاطر یہ تو بزرگوں کی سنت ہے نا میرا خاج آج میری غریب نواز آپ اللہ جنگل لکھن شکار گزارا کرتے سن ہر جانور کا شکار دکھنا تو صرف دل خوش کرنا مقصوص ہوا اور کوئی تفریح لہب و بلاب کھیل تباشان افسر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں آٹھ دن جنگل میں رہیں گے سوروں کے ساتھ سور کھیلیں گے ول گلاب گانے بازیا و سیب شکار بتلان لونڈے ولکیاں لونڈیاں گانے گانے ول قلاب کتے شوکیاں भावा चंगे लगते ने कु चंगे लगते हैं वन्यता छत्र वाब रिखा दंगल वल क्रूद बंदर दंगल बंदर बंद छड़ी घोड़ों दुलेसे दौड़ा चीकते सन बंदर कुछ हों बदर के सिरों से सोने दिया टोपिया पवादा جدو باندر مر جانا تو کم کراندر نواز رسول ہاتھوں نو شہید کرایا باندر مرد کرتا رو مرتا یہ کم ہے موٹے موٹے اس کتاب اس, اس مقام سے لکھے ہیں انج اور بھی لکھے نے نماز بھی چڑ دینا انج دہڑیوں کی چوری ہاں جی داڑی ہوں پوری سی پگ بھی رکھتا ہوں ہاں کپڑے بھی پورے سی باقی گھر پر بھی پورے سامنے باقی سارا کچھ چند چند برائی سجنا ہوں گل میں لگا سہ نہیں یہ ہوئے ج کم پاک حسین تسلیب نہ کیتا انہاں دی وجہ نال اونے لاہ دیتا کہ مینوں حاکم کیوں نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں میرا عمل میرے نال منوں مننے ضرور حق ہے تو یہ نہیں سی کہ یزید ایک کام حلال سمجھدا سی جائز سمجھدا نا تاں کر کے او نو فاتح حاضر لکھنے تمام دے اتفاق ہویا ہے کفر تے اتفاق اصطلاح ہوئی اگر وہ ان حرام کمانو شراب نوشی جناب ادکاری یہو کمانو اگر وہ جائز کا سمجھتا تو جائز سمجھنے والے کافی پھر تو کسے امام نے خلاف کرنا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی سڈے امام نے آدم ابوانی پر احمد اللہ آپ کے بارے ہوئے کہ آپ تو پوچھا گیا حضور یزید دے بارے جناب کا کی حکم ہے آپ نے فرمایا میں انہیں کافر آخد نہیں جڑا آخ روکتا نہیں امام احمد یہ گل پہنچ گئی جزیر شریعت حرام کمانکرے ان میرا مطلب حرام حال سمجھتا سی پھر امام صاحب جی فتوا نہ دیں اندر کفر کافی کفر چاہیے इमाम साहब का फतवा दिता है। कि आप तक हकनी गल गल समझ आ गई कम सजीदी समझदा हैराम सी कर यदि सुन लए। इमाने। पाक पाक ली हुसैन मेरा इमान हुसैन पाद की जिंदगी करके आप हम भी फैसद जिथे जिथे चांद میرا پیر خیال رجی جیندیاں بول سبحان اللہ میرا پیر خیال ساجا سنسد آرسی جنا پیر میرے لیان دکھا ہو आप सरकार अपने मुरीब खलीफे खाजा मोहजुद्दीन मरोरी ने मैं चिल्ला कटना एक मील मसले पीर ख्याल फरमा मैं चिल्ला कटना गायल औरत एक मील इलाके आव के भी पीर ख्याल जोड़ा अज का जाल है वो गोटे न चलाई बैठाई मैं उनकी गल नहीं करता मैं भी दूसरा मैं आपका फरमाया मैं नमाज पढ़ाई नमाज पढ़ाई जमात कराई इतने की गल कर देना बेवकूफ लोग आंकड़े हजूर बाबा फरीद बारह साल کچی تنگ سے لمکے رہے اپنے بھائی فل ساحب بلوچ والے کس مول کی گلپ کر دوی گھنٹے لمکے کھڑے خدا چار گئے ہوں کی پیا کہ ہے مارے جہل ہو گئے حقیقت میرا پیر خیال فرما ہے پنج وقتی نماز با جماعت مہنگا ادا کرانی ہے فرما دے دے فرمایا میں آخری دن آیا دیکھنا کیا ایک نور دی پال کی پالکی اتری اتنے نور دیا شکل والے بندے بیٹھے میں، اتر دے میں آ کے میرے مرشد سر مبارک پگ رکھتے دستار رکھتے واپس چلے جرشد پہلو نہ دسی تس دینا پاک مدی سن چار خلیفے سن حسن حسین سن مین دستار بندی کرنا سن اللہ <سؤال> کیونکہ ولی اللہ <سؤال> وہ مردے کردو کردار پوشی دنیا جی بول بول سین زندہ حسینیت مردہ کی کسے گھر حسینیت نظر نہیں پی یزید مردہ مر گیا میں خوشاکیا بلوئے حسین مل یزید مل گئے کوئی شک شک والی گل نہیں جدیدیت چند کام میں نے ایمان ایماندار بس کوئی گھر ایجا بھی ہے جس گھر یہ جدیدیت دا ہوجو بھی حوالہ گلت ہو کتاب سامنے پئی ہے سال مجھے پہلے نمبر پہ کسے کسی کوئی گھر ہے خالی ہے کوئی شک ہاں جنہوں واجے گانے باجے شکار سورا رکھنے لڑا دنگا لو نو کیوں میں کوڑ ماری دا سینی لوگوں کے گھر کا کی پتا چل رہا گھر کمے حسین دیکھے دار نہیں کتا لڑایا میدان دلچسپ مر جانا روز نہیں جدید بے پورے, نے. پورے, نے. پورے, نے. پورے پورے نے نبی توان دی بےتی ہوے مسلمان مرن تھان تھتلو ایک روے روا کتے پیا ہے کوتا مر گیا ہالو تھلو موتی مریا ہے اس بولی پہ رو کیا لگن دیا کتاب کھول کے مجلے سے آزاد سبک سبرجان جی سبرے پتہ نہیں کربر تو سب کے افسوس जिना काम चौवी घंटे साधवा बदकारी कराने चकलिया बने खड़े नारा की मारने हुसैनीय जजीदियत मुर्खिया मोरी पुटी ची आप आखी जाने की جدو تو مردا پہلے وہی کم یدید والے ہر گھر سو منارا یت مردہ باد کھ نہ نہیں بولو بولو بولو اللہ. <تصفيق> اگے آ گئی یہودیت ہوں اس دا تے یزیدیت کا فرق بن یزیدیت چردے یہودیت کل ہے یہاں کا فرق ایک اے برائی کرنا یہودیت برائی نئی سمجھنا ہی نہیں یزیدیت برائی نو نئی سمجھا جائے یہودیت چھڈو برائی نو برائی سمجھا ہی نہیں دیج دین ہے کوئی نی حرام حرام کوئی نی ہرام ترقی آدھے لا دینی مذہبی اپنی ترجمانی اکبال اس خوانسی تہذیب کی ترجمانی افران کی مجھ کو زندگی تھی مجھ کو سکھا دیا اس رنگ میں زندگی اس کے ملا کیوں نہیں مسلمانی بال ملا سکولی کرو منگے نہیں ہرام حرام نہیں پہلا نمبریاں رکھا دوسرے نمبر شرم بڑے کھڑے لے سکول بائیمان بن گیا وہی سمجھے نہیں زندگی بن گیا اس पर कोई नहीं सचा ही नहीं करके फिलहाल हर घर हम जब किसी दीन की गल करे आंदने दौर पुरानी बात नहीं क्या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 پہار کا پتا کوئی نہیں میں نس گیا سا میں نس گیا چھوٹے تکری گھر چاروبار قسم خدا کر کے آنا یہ خبر ہو جائے نا جی لگے پھرنے پتا لگ جائے پتا کی کسم خدا کی یہ کچ کایا بھی نہیں آؤں گی پر انے جو خبر جو کوئی مرے آنا پوری دنیا تیری نگاہت مر جائے تو اللہ سامنے ہو मैं मैं कर कर कर रहा रहा करना तो कसम खुदा भी करके आया है है है سمجھنا ممبر تے سولی برابر ہے ممبر والا سولی ٹکیچے آواز کلندر اقبال فرما جدائی غلطی کے وہ ہلکی کو سن جا ہے توجہ نہیں فرمائی اللہ میں سرو کروائی کے کہ دلیل وکرا کر لو جا سکولی طبقہ فارمی سوچیاں کا او نام مراد حرام حرام سمجھتا ہی نہیں دے نزدیک بےغیر ترقی حرام ترقی رن ج کپڑے تو باہر آئے آدھ نکل گئی اگے ایوے نہیں جن کی جن کی گھر بہ کے شرم حیات سا خاتو نے جنت کا نقشہ کو پیش کر جائے انہوں کی آدمی رہی دنیا کتنے جا رہی ہے مولی متھینج رہ گئے قرآن فرمانہ بلا یدر بنا بے ارجن اورتور کی آواز گیر مرد نہ سنے تینوں کی جب دیں گے سکول تو سور نمجد ہی نہیں کتی منہ ترکی وہ بول یہ نہیں لا لگے پروفیسر جو بوٹا نہ نا دو میں منہ ایک چکر ماں قسم خدا کر کے دونوں منہ دونوں منہ کھان والا کھڑا ایک کرکے ترقی سمجھی ترقی سچی بولی بلکہ سنو میں گل کر لگا ریسا ہو شروع ہو گیا ریس جڑی ہوئی ہوں ریس ایمان جنت تو میں پرانا آدھا ہوں داں کتیاں کھوتیاں بنا رہے ہیں وہ ریس کر کے وکھا چکا کہ اچھا این سال جو محنت کی ویکو خندرا کہڑی ہے جی اجن کیڑی جیڑی ایک سو بھی ہزار لڑکی سارے لاہور پورا میٹر کٹن اچھا سوال کی گل یہ انپڑھ ایک لڑکی نہیں آئی سکو نہ پڑھی نوں جا کے کہہ دے کہ تین ہزار دنیا بخت والی طرح دور سے لا جا لے نا واپس خیر بس بھائی سکول آخیا یہاں آخیا تو تے نمبر چوکھے کر گے تو ایک نہیں دو نہیں کچھیاں چپائی ڈولہ کر کے بے وقت قرآن آواز نہ سنی دے سارا کچھ دی آواز کی سارا کچھ دنیا پہ ویخی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 بلکہ نورانی صاحب جان دیا پہ انس نورانی اس بیان در کے ساتھ اگر ہونا ری تو پھر جیس ملا مار پیا جی اٹھائی جنوری کا آہ حضرت بچ خواتین برکہ پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو بچ نا بار ہوئے جنگ بار اٹھائیس جنوری تک اٹھائیس جنوری وہ میرے مولا وہ میرے مولا کیوں نہ انہیں قوم ہوئے تھاڑ میں پتہ نہیں حال کی بنوں گا پوجا والی قوم محمد اربو اللہ مولی رسول اللہ نہیں پڑھا میرا کلمہ لا, الہ الا اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا مذہب میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ان کو فق مولی اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو فاروق کے آغل نے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو حضرت عثمان نے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو مولا علی نے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو اگر نبی کے خلیف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا کر دو معلوم تم مر کے سال چونچ ہشر ویک کر مولا کی کرنا ہے کہ تُو میری وجہ ہر کسی نونا سا کہ تر کسی میرے خلاف ہر باب من دون اللہ کھول بابلہ تفصیلات حضرت نے میں نے بارگاہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہود و سارا نے اپنے عالموں کو خدا بنا لیا تھا فرمایا نہیں خدا نہیں بنایا تھا انہوں نے اگے سجدے نہیں فکر دیتے فرمایا کرتے سن کہ دے سن جو حرام آخر سن حرام تے ہر پیچھے لگے جی سنا کرو شری میں آخیا میں چل مو جی برخا پا کے پھر پہلوں ہر مبارک تو بسملہ چکر لوگ تھیاں نہیں نبح اپنی کتاب شواہد القدمے فرمایا جڑے فرمایا پڑھنے والے سکول کی پڑھائی سے دین کی کٹھی فرمایا اے مسلمانہ واسطے وہابیا زیادہ خطرناک نا. اگر یہ حوالہ ایمان یوسف بن اسماعیل نبانی نہ فرمایا وہابی ٹھیک ہے امت واسطے نقصاندہ نے پر جہے بلمان دونیں تالیم کٹھے رکھن گے نا आखिर वहाविया सख्त नुकसान दे ने क्यों आखिर वहां हदीस का हवाला देना सुन भी ला दसो कि आखिर हदीस पेश करो ते मैं तेन लित फेरन जा रहे तवज्जो नहीं फुरबाइन سکول ووٹ اے یہودیت سکھا دہتو انکار ہے وہ جزیدیت سی حرام حرام سمجھتا سی پر چلتا نہیں سی ہوں یا یزیدیت کھلوتی ہے یا یہودیت کلوتی ہے وہ سہنیت کتوں تا کلندر اقبال فرمانتا کاف لائے میں ایک حسین نہیں کاف لائے میں ارے ایک حسین کی مطلب جدید یزید تو ود ہے حسین بھی لگے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ شیشا میں لیا ایک گل ہو کے سنا دینا سنا کے تو پھر ختم کر دینا آ ویکو تنہوں تو میں کی آخا یہ حال سے مطلب یہ نہ میں اس لیے جہے مدرسے ہیں ری جو حرام سڈو تر سمجھ لینا کتاب جی ترین جدید عربی سکھائنے کا ماڈرن طریقہ ماڈرن جگہ پڑی پی ہاں جی مشترک عربی سکھانے کا ماڈرن اس میں وہی جو میرا تھن ریس جیڑی نہیں <laughs> برخ آپ چکر صرف مومنا واسطے اسے تو تو برخ ہی نہیں <laughs> برخا کی تو پٹا ہی کولی <laughs> <laughs> <laughs> تھلے کی لکھا دوڑ پیاں لادیا نے تھلے لکھیا آئشہ تو تسابق سابے کو رفیق آتے ہاں آئشہ اپنی سہیلوں سے دوڑ لگا رہی ہے ریس کر رہی ہے آئشہ تو تصبے کو رفیق آتے ہاں آئشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے اور نکی جنوبی جلدی में। पुछो की है ये तालीम, है। तालीम है। माडरन माडर्न तरीका है के जामिया नहींमिया का भी एक फायद है या मेरे को जामिया नहींमिया ला रहा फायदे जनाब इंग्लिश आया जी उस आए कला ماشاءاللہ اللہ جب موسم باہر کیامد فصلوں کی بوائی کٹائی یہ پاکستان میں پسندیدہ موضوعات ہیں جی بھنگڑا ناچ گانے یہ پاکستان کی وراثت یار اتنے قسم خدا دی ہوج امام حسین سے یزید ہوں Uh, uh, امام حسین نو آکھنا سی تی پچھا ہو پہلو حسینیا امام حسین آکھنا سی جدید تل یہ تیرے بھی گرو نے تشاح ہو پہلو ادھر فارے گونا بعد والے پاس آ افسوس دعا طبعًا کر کے بارے میں جو شیعہ سے تعلقات اور کھانا پینا بھی ان کے ساتھ رکھتا ہے ان کے پیچھے نماز جائز ہے کسی بعد مذہب نال دوستی تعلق رکھنا جائز نہیں جگہ رکھے گا ان کے کچھ نماز نہیں جو فتوا ہے وہ یہ میں کاری صاحب کا شکر ہوگے میں میرا ہو جائے میرا بےمان ہو جاوے تو اور اور صاحب ہو تے ذمہ دار تھوڑے نے بھی بےمان جو جاوے حضرت نو علیہ السلام دا پتر جو پھٹیا کھڑا جی توجہ نہیں فرمائی ہاں جے کاری صاحب یا میں اس کام ہو ہوئی ہے فتوا دئیے بھی ٹھیک پیا کرنا پھر آسان ہاں ورنہ فتوا ہوئی ہے جو اصل تنا उस काम किया सौबा करे सौबा करके वापस आवे मैं मिसाल बंद जुश्मनिया है ना बंदा कुत्ती खोती की खातर जी पै जाए तेरी खोती साड़ी फसल मूंह मारे लड़ाई हो गई जो दुश्मन होना जेड़ा मौल भी जनाजा च पड़े ना آپ اس دے پیچھے نماز نہیں پڑھ گئے مول <تصال> صاحب بس بس درگے نہیں بڑی دا کل کتنے کھڑا تھا کن دن پڑھن دیا تھا نہیں پتا سا پرانی شریقی لگی ہو کہ تیرے دشمن دنیا کے دشمن جتھے حکم آیا سلوک دا جتھے حکم آیا کہ دشمن محبت جنادے تو مولی کے پیچھے نماز نہیں ہوں صحابہ دی رسول اللہ دی, رب العالمین دی. کوئی غیرت نہیں کرو اللہ حلو سے جوڑے مبارک کا مدرسہ جاندے جیسے بیٹھے ہو جو خدمت کر سکتے ہو وہ کر جایا کرد سمجھو جس جا دن سکول تنظیم دا کوئی دخل نہ ہوگی اتے چندہ دے ہو اوتے خدمت کرو تھا ہی فرد بنتا ہے ہاں جی جی شامل ہوگئے اتے چندہ دو گے تھی خل اتر جائے گی آخر دعوانا نام سمندری ہے بلال پاپیا ہدایت گمراہ ہدایت چی دشمنان اسلام تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما زندگی اسلام والی آج کے اسروحی ایک دکھاتے ہیں کے اس دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں تو سلامیاب اصلا تو سلام کیا سا محبو بلا اصلا تو وسلام یا نور نور لا والا واسام جڑ سم راگ جڑ کے دے سم راگ